حرام الوزنی اور قیمتی الحجہ کے پہلے دس دن بہت قیمتی ہیں عام دنوں سے ہزار گنا زیادہ قیمتی ہیں ان دنوں کا جہاد عام دنوں کے جہاد سے بہت افضل ہے مبارک ہو انہیں جو یہ دن محاذوں پر یا جہادی محنت میں گزارتے ہیں ان دنوں کا روزہ عام دنوں کے نفلی روزے سے بہت زیادہ قیمتی ہے مبارک ہو ان کو جو ان نو دنوں کے روزے کماتے ہیں خود حضرت آکہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اشرا ذلعجا کے نو روزو کا مکمل اہتمام فرماتے تھے کتب عادیث میں تفصیل موجود ہے ہاں بعض اوقات کسی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کا تذکرہ بھی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں موجود ہے ان دس مبارک ایام کی تحلیل تکبیر اور تسبیح عام دنوں کے ذکر سے بہت افضل ہے خاص طور پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت اور سبحان اللہ و بحمدی اگر تیسرے کلمے کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اسی لیے کئی اللہ والے ان ایام میں سلاد و تصبیح ادا کرتے ہیں اس میں چار رقات کے دوران تین سو بار یہ مبارک کلمات ادا ہو جاتے ہیں ان دس مبارک ایام کی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے بہت افضل ہے مبارک ہو ان لوگوں کو جو ان ایام میں قرآن مجید کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اسی طرح اس مبارک عشرے میں توبہ کرنا عام دنوں کی توبہ سے زیادہ افضل زیادہ محبوب اور زیادہ قیمتی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اشرے میں گناہوں سے بچتے ہیں اور توبہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں اسی طرح اس مبارک آشرہ میں جہاد پر خرچ کرنا صدقہ دینا والدین کی مالی خدمت کرنا عام دنوں کے خرچ سے بہت افضل اور بہت قیمتی ہے خوش وقت ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں اپنی جیب ہلکی اور اپنا نام اعمال وزنی کر لیتے ہیں جیب تو پھر بھی بھر جاتی ہے مگر ایسے قیمتی دن روز روز نہیں آتے اور سب سے بڑکا یہ کہ ان دنوں کا حج فرض ہے اور سب سے افضل عمل ہے اور اس کے بعد سب سے افضل عمل قربانی ہے عام دنوں میں کوئی ایک سو اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرے تو وہ دس ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن ایک بکرے کی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتے جی ہاں عید الاضحیٰ کی قربانی بہت بڑا عمل ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت شوق بہت رغبت اور بہت کھلے دل کے ساتھ قربانی کیا کریں شیطان اور اس کے کارندے قربانی کے خلاف طرح طرح کے دلائل اور وساوث لاتے ہیں مگر ان کی ایک بھی نہ سنیں بلکہ بہت اچھی اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں اور اپنے گھر کے علاوہ جماعت کی وقف قربانی میں بھی اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ڈالیں آپ کی قربانی کا گوشت امت مسلمہ کے افضل ترین افراد تک پہنچے گا کسی محترم شہید کے بچوں کا لقمہ بنے گا تو یہ کتنی بڑی شہادت ہوگی مال تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس سے جنت خریدی جائے اس سے آخرت جائے